یقول المنافی کن یاد کرو جب منافق کہنے لگے ودین فی قلو مرادن اور وہ لوگ جن کے دلوں میں نفاق کی بیماری تھی انہوں نے کہا المنافقون سے مراد مدینہ منورہ میں رہنے والے منافق مراد ہیں اور ولدین فی قلو بھی مرادن سے مراد وہ لوگ ہیں جو مکے میں رہتے تھے اسلام لے آئے تھے لیکن کمزور ایمان والے تھے اور وہ شکوک میں مبتلا رہتے تھے لیکن جب رضوائے بدر کے موقع پر کافر انہیں اپنے ساتھ لے کر آئے اور انہوں نے مسلمانوں کی تعداد کو بہت کم دیکھا تو یہ پکے کافر بن گئے اور جو ان کے دل میں نفاق تھا وہ بالکل ظاہر ہو گیا اور انہوں نے مزاق اڑاتے ہوئے کہا کہ مسلمانوں کو کیا ہو گیا ہے اتنی چھوٹی تعداد لے کر کافروں کا مقابلہ کرنے کے لیے آ گئے ہیں غرا الا دین انہوں نے کہا ان کے دین نے انہیں دھوکے میں ڈال دیا یہ سمجھتے ہیں اللہ ہماری مدد فرمائے گا کہ دھوکے میں مبتلا ہو گئے نوالح قرآن مجید فقان حمید نے ان کا رد فرمایا فرمایا یہ دھوکا نہیں ہے اللہ۔ جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اسے کافی ہوتا ہے فَإنَّ اللَّهَ عَزیزٌ حَكِيلٌ فَدْ بے شک اللہ غالب حکمت والا ہے اس میدان میں فرشتوں نے بھی جہاد میں حصہ لیا و لو اور کاش اے سننے والے تو دیکھتا وہ منظر از یت و فل کفر جب فرشتے کافروں کی روحیں نکال رہے تھے یاد وہ فرشتے ضرب لگاتے وہ کافروں کے چہروں پر وہ ادبار اور ان کی پیٹھ پر فرشتوں کے ہاتھوں میں ایسے کوڑے تھے جو جہنم کی آگ سے گرم کیے گئے تھے اسی لیے تاریخ گواہ ہے کہ کافروں کی لاشوں کو جب دیکھا گیا تو ان پر ایسے نشانات تھے جیسے گرم گرم کوڑے ان کو مارے گئے ہوں اور فرشتے ان سے کہتے اے کافروں چکھو جہنم کا جلانے والا عذاب قدمت کم یہ اس وجہ سے کہ تمہارے ہاتھوں نے گناہوں کو آگے بھیجا وہ بے شک اللہ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں وہ کسی پر ظلم نہیں کرتا خود بندہ گنا کر کے اپنے آپ کو تباہ کرتا ہے کدا بھی آر فراؤن ودی نمین قبل فرونیو اور فرونیوں سے پہلے لوگوں کا انجام اسی طرح ہوا جو کافر تھے کفروب آیات اللہ جنہوں نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا کفر کیا انکار کیا پس اللہ نے ان کے گناہوں کی وجہ سے انہیں پکڑ لیا گنا باعث گرفت ہیں گناہ مصیبتوں کے نازل ہونے کا سبب ہے اور گناہوں سے بچنا رحمت الٰہی حاصل کرنے کا ذریعہ ہے اللہ ہم سب کو گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے ان اللہ قبیون شدید قوب بے شک اللہ شدید عذاب دینے والا قوی ہے وہ غالب ہے اس سے بڑھ کر کوئی قوی نہیں بلکہ اس کی قوتوں کے سامنے کسی کی کوئی قوت ہی نہیں فرمایا بھی ان اللہ یہ اس وجہ سے کہ اللہ تعالی لم غیغن نعمتن علی قوم جب کسی قوم کو کوئی نعمت عطا فرماتا ہے تو اللہ تعالی اس کی نعمت کو تبدیل نہیں فرماتا یعنی نعمت واپس نہیں لیتا ہے ماں بن فسم یہاں تک کہ وہ خود اس نعمت کو چینج نہ کر دیں اپنے کرتوتوں کی وجہ سے یعنی انسان جب تک مزید برائی کی طرف نہیں جاتا اس سے وہ نعمتیں واپس نہیں لی جاتے ہیں تو یہ سارے کرتوت ہمارے اپنے ہاتھوں کے ہیں مسلمانوں کا یہ حال یہ ہمارے اپنے ہاتھوں کا کرتوت ہے اگر ہم دوبارہ نعمت کا حصول چاہتے ہیں تو ہم اپنے اسلاف کے نقشے قدم پر چلیں جب اسلاف کے نقشے قدم پر چلیں گے تو جس طرح ہمارے اسلاف پر آسمانی اور غیبی مدد کا نزول ہوا ہم پر بھی ہوگا وہ رب العالمین بڑا کریم ہے کوئی اس کی بارگاہ میں جھک کر تو دیکھے وہ ان اللہ عَلِيمٌ اور بے شک اللہ خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے کدا بھی علی وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فرعونیوں اور اس سے پہلے کافروں کا اسی طرح کا انجام ہوا کزبو بھی آیات رب ان لوگوں نے اپنے رب کی آیتوں کو جھٹلایا فم بے پس ہم نے انہیں ان کے گناہوں کی وجہ سے ہلاک فرما دیا وہ اغ رق اور ہم نے فرعونیوں کو غرق کر دیا وہ کلن کانو یہ تمام کے تمام ظالم تھے گناہ تھے ان شرتن د لاہن کا فروخت بے شک اللہ کے نزدیک سب سے برے جانور کافر ہیں بس آپ اس آیت کو ذہن میں رکھ لیں اب کافر چاہے اپنے آپ کو تہذیب کا چیمپئن کہے لیکن قرآن مجید فقان حمید نے فرمائے یہ جانوروں سے بھی بدتر ہے فہم لا یو مینون پس وہ ایمان نہیں لائیں گے الَّذين منهم، وہ لوگ جن سے تم نے معاہدہ کیا یعنی قبی لائے قریض والے اور بنی نودیر والے خوشن قبیلا بنی قریضہ سم قدون احدهم فی کل مرا پھر وہ توڑ دیتے ہیں اپنے آہد کو ہر مرتبہ غذبۂ بدر کے موقع پر قبیلہ بنی قریزہ والوں نے اصلے کے ذریعے کافروں کی مدد کی یہ معاہدے کی خلاف ورزی انہوں نے کی وہ ہوم لا یتقون معاہدہ توڑتے بھی ہیں اور وہ ڈرتے بھی نہیں فی الحر بھی پس اگر تمہارا مقابلہ ان لوگوں سے ہو میدان جنگ میں ف شرد بھی تو انہیں ایسا مارو کہ دوسرے لوگوں کے لیے عبرت بنا دو لم یذکرون تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں آئندہ کسی کو معاہدہ توڑنے اور مسلمانوں کے خلاف سازش کرنے کی جرت نہ ہو وہ انما اور اگر تخاف قوم ان خیانتاً تمہیں کسی قوم سے خیانت کا خوف محسوس ہو معاہدہ کیا ہے یہ معاہدہ بار بار توڑ رہے ہیں اور این موقع پر یہ ہمیں دھوکہ دیں گے فَمْبِذْ اِلَيْهِمْ عَلَى <صَوَائِن> تو برابری کی بنیاد پر ان کا معاہدہ انہی پر دے مارو یعنی معاہدہ تم بھی توڑ دو ان لاشب الخو ان بے شک اللہ تعالی خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا